سلاد و سلام علی قیا نبی علام ولیحاب قیا نور اللہ مجمع الزواحد حدیث نمبر سترہ ہزار دو سو اٹھانوے داف ا جو ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان علی شان جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہجل اس پر دس رشمت نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ اللہجل اس پر سو رسمت نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ عز اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ نفاق اور دوزک کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اسے شہادا کے ساتھ ٹھہرائے گا یہ درود پاک کی فضیلت میں نے جہنم میں لے جانے والے اعمال جو مکتبۃ المدینہ کی متبوہ ہے اس سے عرض کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم فیضان قصیدۂ نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے ماہر ربی نور شریف بھی جاری و ساری ہے آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کی لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المنی خیر من عملی بندۂ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حصول ثواب اور رضاء اللہی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں نیت کرنے کی بھی نیت کر لیں نا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر شرکت کروں گا تعظیم کی خاطر جب تک ممکن ہوا دو بیٹھ جاؤں گا اہم باتیں لکھوں گا موقع کے مناسبت سے درود پاک پڑھوں گا زو جل کہوں گا رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو انشاءاللہ بلند دوا سے درود پڑھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہی و صحبیہی و بارک و سلام نور میں بس نور ہی نور ہے بڑا پیارا شعر اعلی حضرت نے لکھا ہے اور یہ قران پاک کی ایک ایت کی جو تفسیر ہے آلہ حضرت نے اس کو اپنے دو مصروں میں بیان کر دیا شم آدل مشکا نور کا شم آ دل منسی نازو جا نور کا حضرت نے قرآن پاک کی کس آیت کی تفسیر بیان کی اس شعر میں آئیے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ پارہ اٹھارہ سورہ نور اور آیت نمبر ہے پینتیس ملوری کمسک المسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كأكب دري يوقض من شجرة من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شلقية ولا غربية لو <نُور> ترجمائی کمزولیمان اس کے نور کی مثال ایسی جیسے تاک کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورت یعنی مشرق کا نہ پچم یعنی مغرب کا قریب ہے کہ اس کا تیل بڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے سبحان اللہ تو اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں مشکات دلکاتی کا مشکات کیا ہے تاک تاک ٹھیک ہے تاک تاک کیا ہے جہاں پر فانوس موجود ہے یہ تاک کیا ہے آقا کا جس میں منور ہے اور زاجا کیا ہے فانوس اکالی سلاد اسلام کا سینا ابار کا اور اس سینے کے اندر چراغ کیا ہے قلب مستفی پھر سنیں شم آد میش کا ز نور کا شم آد کاشٹا جا سورت کلیے سورت کے لیے آیا سورکا تو میں ہوئی بڑا ہے با حضرت سعید ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت قعب احبار علی رحمۃ اللہ الغفار سے فرمایا اس عائد کے معنی بیان کرو فرمایا اللہ تعالی نے اپنے نبی کی مثال بیان فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روشن دان یعنی تاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شریف ہے فانوس قلب مبارک چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے اور اس نور محمدی کی روشنی اور ایزاد اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں جب بھی خلب پر ظاہر ہو جائے نور علا نور کیا ہے نور قلب ابراہیمی پر نور مصطفی نور ایک تو اکالی علیہ و السلام نور اکالی علیہ السلام نبی کی نسل سے نور محمدی نور ابراہیمی پر نور محمدی یہ ہے نور نور سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے سبحان اللہ شان حبیب الرحمان قبلہ مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ اس میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اکالی سلاط اسلام کی نعت شریف ہے ویسے تو پورا قرآن نات ہے لکھتے ہیں معلوم ہوا اگر نور الہی حاصل کرنا ہے کلب پاک مصطفیٰ میں ڈھونڈو لکھتے ہیں کلب مصطفیٰ کا نور نہ ملے گا مگر باباسطہ علماء امت و اولیاء ملت نور ال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نور کا چراغ اور تاک سینہ اولیاء علماء اور ان وسیلوں سے معروم ہے جو نور الحی سے معروم ہیں مزید لکھتے ہیں کوئی نور مصطفیٰ کو بجھا نہیں سکتا کہ اس نور کی چند طرح حفاظت فرمائی گئی وہ تو فانوس میں اور فانوس تاک میں محفوظ ہے جیسے دنیاوی چمنی نور شمع کو ہوا سے محفوظ رکھتی ہے کارخانہ الہی کا زجاجا بھی اس نور کی پوری حفاظت فرمائے گا تو پیارے اکالت وسلام کی نورانیت کی کیا بات ہے اور سبحان اللہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالن ہو کہ عشق رسول کی بھی کیا بات ہے اور آپ کے قصیدہ نور کی بھی کیا بات ہے آشاء اللہ مزید اگلے شعر میں سیر اعلی حضرت فرماتے ہیں میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا میل سے کس درجہ تقا ستھرا ہے وہ پتلا نور کا بارا نور کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وال وسلم کہ جس میں پاک کی کیا بات ہے اعلی فرما رہے ہیں کہ محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن منور میل کچیل سے اس قدر منفا اور صاف ستھرا ہے کہ جس کسی کپڑے کو آپ استعمال فرما لیتے ہیں وہ بھی میلا نہیں ہوتا میلہ ہونا تو دور کی بات ہے پرانا بھی نہیں ہوتا نئے کا نیا ہی رہتا ہے اور اسی بات کو حضرت نے اپنی ایک روائی میں جس کے چار مصرے یوں بیان کیا کس درجے ہے روشن سنے محبوب الہ اللہ کے محبوب کا جسم مبارک کیسا روشن ہے جامع سیڑھیاں رنگ کے بدن ہے واللہ اللہ کی قسم کپڑوں کے باہر سے آپ کا جسم مبارک کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے کپڑے یہ نہیں میلے ہیں کے رضا فریاد کو آئی ہے سیاحی گنا حضرت اس روبائی میں فرمانے خدا کی قسم مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس قدر روشن و منور ہے کہ لباس متحر کے اندر سے بھی اس کی رنگ ظاہر ہو رہی ہے رضا بات یہ نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے معذلہ میلے ہو گئے دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گناوں کی کالک ہمارے گناہوں کی سیاہی فریاد کرنے اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے بار سالت میں حاضر ہو کر دامن کرم سے لپٹ گئی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے میل سے کس درجہ سترا ہے وہ نور کا میل سے کس درجہ ستر پتلا نورکا ہے گلی میں آج تک ہے گلی میں آج تک تی پور تان بام ہو بڑا نورکا نور کی امر نور کی امر کی امر زور کی آمد کی آمد, آمد, آمد, آمد, آمد, آمد، منور کی آمد منیر کی آمد سراج کی آمد ماہ مبین کی آمد امینا کے مہر کی آمد مرحبا مرحبا یا یا مستفا مرحبا یا مرحبایا مرحبا یا مستفا ابھی اس چیئر کی وضاحت مکمل نہیں ہوئی انشاءاللہ یہ اگلے سلسلے میں ارض کی جائے گی اکالی سلا تو سلام کے مبارک کپڑوں کو اگر کوئی میلہ کہے تو کیا حکم ہے کفر کا حکم فرمایا تفصیل انشاءاللہ کل آپ کو عرض کی جائے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد